بسرحمن ورحمۃ اللہ صحمد علی علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں توسل موجود تمام خران اور میدان سے مجھے باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلطنت دار کے تافی میں سے باب نمبر بیالیس باب الاجارہ کا درخت نمبر دو ہے ہاں جی اور کل آپ نے بتایا تھا اجارے کے پانچ ارکان ہیں ان میں سے تین ارکان ذکر ہوا تھا آپ چوتھا رکن کے بارے میں توضیحات دے رہے ہیں آج کے دورس میں چوتھا رکن کے بارے میں ہیں ور رکن اور رابع چوتھا رکن کیا ہے الجرت و اجرت ہے ہاں جی مزدوری کرایہ ہاں جی جو چیز اگر ایک شاخ کو کام پہ لاتے ہیں تو اس کی مزدوری اور آپ ایک گھر کو کرایے پر لیتے ہیں تو اس کرایے جو کرایے کے طور پر آپ جو چیز دیتے ہیں وہ ہاں جی تو اجرت ہے اور شاید تو اجرت کے لیے شاید یہ اندونی معلومات ہے یہ کہ جو چیز آپ بطور اجرت اور مزدوری کرایہ دے رہے ہیں وہ معلوم بالمشاہدت یا دیکھ کر بھئی یہ چیز میں اجرت میں دے رہا ہوں اب اس صفت یا اس کے صفت بیان ہو ایسی صفت بیان ہو المجیبۃ العلم جس کی وجہ سے دوسرے کو اس علم جیسے مثلا روپیہ سب کو پتہ ہے پسند میں یہ ہزار روپئے تو تعداد بھی پتہ ہو جائے گا اور کیا چیز دے رہے ہیں روپیہ دے رہے ہیں ڈالر دے رہے ہیں ریاض دے رہے ہیں وہ بھی پتہ ہو جائے گا تو ان میں کوئی ابام نہیں رہے گا تو ایسی اس اجرت میں دینے والی چیز کی ایسی صبح بیان کریں جو طرف کے لیے علم کا سبب بن جائے اس کو اس میں کوئی ابھام نہ ہو اس طرح نہ بولیں جو بھائی میں اجرات جاؤ جو بھئی میں آپ کے لیے بندے کو, کو کوئی کام پہ لے لیں یا کوئی گھر کرایہ پہ لینے اس کو اجرت کیا دینا ہے تو بولیں بھائی میں جو چاہوں گا دے دوں گا یا وہ مالی کے مکان بولے آپ جو چاہیں دے دیں یا جو اس طرح مبھام نہیں ہونی چاہیے ہاں جی وہ یاد دیکھ کر وہ جو ہے معلوم ہو یا جو اس کے ایسی صفحت بیان کریں ہاں جو موجب علم طرف کو علم کا سبب بن جائے جیسے میں اتنا روپیہ دے دوں گا ہاں جی تعداد بتائیں اور روپیہ ہے تو روپیہ وہ نہیں ڈالا نہیں ڈالا ریال نہیں اگر کوئی جنس دے دیں تو بھئی مثلا ایک من گندم دے دوں گا چاول دے دوں گا چاول دیں کون سے چاول چاول کے بن مخصوص نام میں مختلف فرق ہے وہ نام بھی بتا دیں و تم لگ العجرت ہاں جی اجرت کا جو ہے مالک ہو جائے گا اگر ایک شاہ جو ہے آپ نے مکان کو کرائے پر دے دیا تو وہ مکان کے جو ہے کرائے کا وہ مالک بن جائے گا یا ایک شاہ سے آپ نے کام لینے کے لیے ہاں جی مثلا ایک مزدور کو لے لیا ایک مستری کو لے لیا ایک ترخان کو لے لیا اسے آپ کے گھر کے کوئی کام کرانے کے لیے تو طے ہو گیا بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے تو جو ہی آپ کا اس کے ساتھ کام طے ہو گیا تو وہ اجرت کا مالک ہو جائے گا بنافس بس بت کے ساتھ ہی. کے ساتھ چونکہ یہ عت عقد لازم ہے توڑنے کا کسی کو اجازت نہیں مالک کو نہ اس کام کرنے والے کو اس لیے جو ہے تو مالک ہو جائے گا اجرات کا بنافس بس خود آخت کے ساتھ ہی مالک ہو جائے گا و یہ جب وہ تعجیل وہ ہے جیسے گھر والا کراپے دینے کی صورت میں اس کرائے کو اس اجرت کو جلدی دینا معاشرات کے تاجر اگر جو ہے وہ گھر کا مالک بولے بھائی مجھے کرایہ ہر مہینے کے شروع میں دینے چاہیے تو یہ آپ کو دینا پڑے گا اس طرح ایک بندے کو آپ نے کام پہ لگایا تو وہ بولے مجھے پہلا ایڈوانس دے دو اتنا تو تو پھر وہ آپ کو دینا پڑے گا البتہ بےمانی کو خوف نہ ہو تو بےمانی کو خوف بھی نہ تو تھوڑا تھوڑا دے دیں زیادہ نہ دیں جس سے آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کیونکہ وہ زمانہ نہیں ہے آج کل کے زمانے میں بہت خطرناک زمانے ہے مہمان پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں اس لیے دیکھ کے دینا ہوتا ہے وہ لوگ شہری تک تا تاجر ہو اور شرط کرے تاخیر کا بھائی جو ہر مہینے کے آخر میں دے گا کام ختم ہو جائے گا تو پیسہ دے گا اس طرح کی شرح کیا جائے تو بھی سہا یہ شرط بھی صحیح ہے ہاں یہ جی دیر سے دینے کے شرط کریں مہمان کرایہ گھر کا کرایہ مہینے کے آخر میں بہنے کے بعد دینے کے شرط لگائیں یا شروع میں دینے کے شرط دونوں صحیح البتہ جو تاخیر کا جو بات دیر سے دینے کی جب بات ہو گئی وہ شرط لگایا تو شرط یہ ان احاطہ اگر احاطہ ہو علم المستاجر بہار ہاں جی یعنی علم المستاجر ان کے جس نے کسی کے گھر کو اجرت پر لیا ہے اس کو اس نے بولا جی فلاں تاریخ کو تو مثلا دے دے گا مہینے کے فلاں تاریخ تو اس کو اس چیز کا علم ہو جائے بھائی مجھے کب پیسہ ان کو دینا ہے چلو دیر سے دینا ہے تو کب دینا ہے اس کا مستاجر کو جس نے کسی کے گھر کو کرائے پر لیا اس کو اس کا پورا پورا علم ہو جائے اس میں کوئی ابہام نہ رہے ان صحاحت اگر احاطہ ہو ہاں جی علم المستاجر بھی آئے مستحجر کو جس نے کسی کے گھر کو کرائے پر لیا ہے اس جو ہے شرط کے بارے میں اس کو پورا پورا علم ہو اس میں کوئی ابہام نہ ہو غلام شرط آف ہی نجومن. اگر شرط کرے مالک کی شرط کرے یا جس نے کرایے پر لیا ہے وہ شرط کرے وہ بھلے بھائی میں آپ کو قسطوں میں دے دوں گا میں کچھ ایسا پہلے ہفتے میں کچھ ایسا دوسرے ہفتے میں کچھ ایسا تیسرے ہفتے میں اس طرح کر کے دے دوں گا یہ شرط لگے اگر بولے شرط تھا اگر اجرت کے بارے میں شرط ہے پھر نجم قسطوں میں دینے کا تو صحیح صاحب یہ بھی صحیح ہے آئی فرماتے وہ یہ صحیح کلعزیز یہاں عجیب سمرت یہاں مزدور ہے کسی کو نے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے ہاں کوئی کپڑا سلانے کے لیے کسی بھی کام کے لوگ نے اس کو مزدور کو لے کے آیا تو مزدور جو مستحق ہو جاتے اجرت وہ اپنی مزدوری کا بھی نفس العمل ہے جو ہی اس نے کام شروع کر لیا آپ نے گھر کو بنانے کے لیے لایا ہاں جی تو جو ہی وہ کام شروع کر دیا وہ اجرت کا مستحق ہونا شروع ہو جائے گا کیا یہ موضعن اس واقعہ اس کا کام جہاں سے بھی واقع گھر بنانا ہے تو جہاں بھی واقعہ ہو کام شروع ہو اس کو جو ہے مزوری کا شروع ہو جائے گا البتہ لم یہ شرط الموجر البتہ شرط نہ کہ موجر جس نے اس کو اجرت پر لیا ہے جس نے اس کو اپنے مزدور کے حیثیت سے لے کے آیا ہے مزوری دینے کے لیے کام لینے کے لیے اگر اس نے شرط نہ لگائیں اس مزدور کو الجیر مزدور کو مؤذن معذین جگہ سے کام شروع کرنے کے لیے نہ کہیں اگر وہ معین جیسے کام شروع کرنے کے لیے نہ کھائے اگر کوئی کمرہ بنانا ہے تو پہلے یہ کمرہ بنائیں پھر یہ یہ یہ اگر وہ خود ترتیب سے بتائیں تو اسی کے مطابق چلنا ہوگا اگر وہ والے بھائی چھ چھت پہ اتنے کمرہ بنانا ہے اس کو جگہ معین نہیں کہ تو اپنی ساودیت پہ جہاں سے بنانا شروع کریں اس کو اپنی مزدوری ملتا جائے گا آئی فرماتی ہیں یہ توقع ہو تسلیم و حادم اللہ چونکہ اب یہاں ایک تو مزدور ہے دوسرا جو ہے ہاں جی مالک ہے اس کے طرف سے اس کو پیسہ ملنا ہے مزدور نے کام کر کے مالک کے حوالے کرنا ہے تو فرماتی موقوب نہیں ہیں تسلیم ہاں جی ہاں حوالہ کرنا یعنی اور دونوں میں ایک کا حوالہ کرنا دوسرے پر موقوب نہیں مطلب کیا ہے ایک تو مزدوری دوسرا کام کا کیریئر کر کے دینا تو موقف نہیں تسلیم و حادم اللہ ایک کا دوسرے کے حوالہ کرنے پر موقف نہیں مطلب کیا ہے جب اجرت کا عقت ہو گیا مزدور بولے جب تک آپ مجھے پیسہ نہیں دیں گے میں کام شروع نہیں کروں گا اور دوسرا بولے جب تک آپ کام کو کلیئر نہ کریں میں پیسہ نہیں دے دوں گا ایسا جو ہے اس طرح کا ایک دوسرے کے کام پر موقف نہیں ہوتے کیونکہ یہ عقت لازم ہے شرن تو جو ہے اس طرح کو جو ہے شرط نہیں لگا سکتے اس طرح ایک دوسرے پر موقف نہیں ہاں جی بس اس نے کام شروع کر دیا وہ پیسے کا مالک ہے کام جیسے وہ کلیئر ہوتا جائے گا آپ کے حوالے ہوتا جائے گا کمرا اور اس کو پیسہ ملتا جائے گا تو ایسا وہاں پر موقف نہیں ایک کا جو ہے حوالہ کرنا دوسرے کے حوالے کرنے پر مقصد مقام کرنے والے پر جب تک آپ پیسہ نہیں دیں گے جب تک پیسہ نہ دے اس کو کام پورا کرنے کا ہاں جی کام پورا نہیں کروں گا یا وہ بولے جب تک تو کام پورا نہیں کرے گا میں پیسہ نہیں دے دوں گا اس طرح ایک دوسرے پر موقف ہر ایک نے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے چونکہ یاد لازم ہے تو مزدور نے اپنا کام پورا کرنا ہے اور اس نے اس کا مزدوری پورا دینا وما جاز اب ابا کیا چیز جو ہے بطور مزدوری قرار دے سکتے ہیں کہ وہ جازا ہر وہ چیز جو جائز و سمن خرید و فروخ میں قیمت واقع ہو سکتی ہے خرید و فروخت میں جازا جائز ہے اس چیز کا انیکن اجرتاً اس کو بطور مزدوری کرا دینا فی الجارہ باوی اجارے میں اس چیز کو مزدوری کرا دینا بھی جائز ہے ہاں جیسے قیمت میں پیسے وارا قیمت قرار دیتے ہیں خرید فروغ میں تو یہاں پر بھی پیسے کو بطر اجرت دے سکتے ہیں اور باقی مت فائدہ ظاہر اجرت اے بن سابق القبض اور اگر ظاہر ہو جائے جو اجرت جو ہے مالک نے ہاں یا جس نے کسی کو کرائے پر لیا تھا یا گھر کے مالک نے ہیں اچھا جس, جس بندے نے کسی کے گھر کو کرائے پر لے لیا ہاں پھر اس کی جو مزدوری وہ دے رہے تو کہتے ہیں فیض و ظاہر اجرت میں کوئی ایپ ہاں جی اجرت میں جو چیز بطوری مزدوری دیا ہے ایک مزدور کو اس میں کوئی ایپ ظاہر ہو جائے ایسے ایپ جو سابق القفظ ہے جو اس مزدور کے کے اس اجرت کو مزدوری کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے اس میں ایپ تھا اس مزوری کے پیسہ تھا پھٹا ہوا تھا مثلاً تو اس طرح تو پھر الموجری ہاں جی تو ابھی یہاں پر طالباً جو ہے یہ اس مثال میں گھر کے مالک کی مثال دے رہے ہیں بلا افضا فائزہ ظاہرت جب ظاہر ہے اجرت یعنی گھر کے لیے جب ایک بندہ کرایہ دے رہے ہیں مستاجر جو ہے مالک کو کرایہ دے رہے ہیں اس کرائے کو بھی اجرت کہتے ہیں اس کو بھی ہے تو اجرت میں ظاہر ہو جائیں جو کرائے وغیرہ کی صدر میں دے دیا ایپ السابق ایک سابقہ ایپ القبض ہاتھ میں اس گھر کے مالک کے جو ہے اس کرائے کو ہاتھ میں اس اجرت کو ہاتھ میں لینے سے پہلے اس چیز میں کوئی ایپ ظاہر ہو جائیں تو پھر اس گھر کے مالک کو خلی الموجری اس گھر کو کرایہ پر دینے والے شخص کے لیے حق ہے الفظ کو اس معاملے کو اس پھنسا کریں کیونکہ اس نے بےمانی کیا بھائی ہاں مایوب کو مجھے اجرا دیا بول کے معاملے کو پھنسا کرنے کے حق ہے اول مطالبہ تو بلاواض یا بولیں بھئی یہ جو پیسہ تو پھٹا ہوا ہے یا اس میں یہ ایف ہے اس کو واپس لے جاؤ دوسرا صحیح مال دے دو صحیح اجرات دے دو مگر پھٹے ہوئے بغیر جو ہے صحیح سالم روپیہ دے دو مثلاً مطالبہ تو یاد دوسرے آپشن اس کے لیے کہ مطالبہ کریں ایواز کا دوسرا پیسہ دے دو بولیں اب لاش یا تاوان دے دو یعنی یہ جو جس اجرت جو آپ نے دی ہے اس میں ایک نقص تھا اس وجہ سے اس کی قیمت چھوٹا سا کم ہو گیا جیسے کوئی سامان وغیرہ دے دیں گندم وغیرہ دے دیں چاول وغیرہ اجرت میں دے دیں تو اس میں ایپ ہو تو قیمت کم ہو جاتی ہے ہاں جی تو پھر جو ہے اس کے اس کے صحیح چیز اور ابھی اس میں جو نقصان کے ساتھ اس میں کوئی ایپ کے ساتھ جو اس کی قیمت میں فرق ہوگا تو وہ تفاوت والی چیز کو بھی وہ رکھیں اسی معیوب چیز کو نقس کے ساتھ ایک کے ساتھ لیکن جو پیسے میں جو قیمت میں جو کمی آیا اس کو پورا کر دے تو کچھ اضافی پیسہ دے دے تو یہ بھی اس کو اختیار ہے ولا افلاصل مستاجر ہو اور اگر ایک بندے کو کسی کے گھر میں اس نے مزدوری پر کیا کہتے ہیں پر رکھا کرائے دار کی حیثیت سے رکھا لیکن تو جب ایک بندے کرایہ دار کے حیثیت سے رکھا تو وہ بندہ مستاجر کہتے ہیں تو اگر مفلس ہو جائے تاندر ہو جائے مستاجر ہاں جس کو آپ نے اپنے گھر میں کرائے پر رکھا ہے بل اجرت ہی آپ کو اجرت دینے پہ آپ کو جتنا پیسہ دینا پچاس ہزار دینا تھا اس نے دے دی دیا ہاں تین چار مہینے کے دو تین مہینے کا پورا کرایہ دے دی دیا دینے سے اب اس کا ہاتھ بالکل خالی ہو گیا اب وہ تاندرس ہو گیا مفلس ہو گیا وہ مستاجر جو آپ کے گھر میں آپ نے کرائے پر رکھا ہوا تو اسی سر میں خلیل مؤجر تو اس گھر جس شاید اس کو کرایے پر رکھا ہے اپنے گھر میں اس کے لیے اختیار ہے الفاظ ہو خزا لکھا اسی طرح اس کو اس معاملے کو پھنسا کرنے کا یہ حق ہے جس جی طرح پہلے آتا اب ہے ابھی حق ہے کیونکہ اب جب وہ مخلص ہو گیا تو پھر اس سے آئندہ تو کوئی پیسہ نہیں ملے گا جبکہ اس کے اپنے گھر کا جو ہے سسٹم تو اسی کرایوں سے چلتا ہے تو پھر وہ اس آغت کو اس بندے کے ساتھ پھنسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ مفلس ہو گیا اس سے اس کو آپ کوئی پیسہ نہیں ملے گا اور وہ مالک جو ہے گھر کے مالک وہ خسارے میں چلا جائے گا اس لیے اس کو معاملے کو کینسل کرنے کا حق ہے آگے فرماتے ہیں و لوشتا جردن اگر کوئی بندہ کسی جانور کو اجرت پر لے لے کرائے پر لے لیں لیا ہمیں لمتان تاکہ اس سے کوئی سامان اٹھوائیں ہاں جی سامان اٹھا کے لے جائیں اعلیٰ مؤذین معین ایک معین جگہ تک بھی اجرت ان معیع معین مزدوری میں ہاں جی مثلاً جو ہے دس کلومیٹر میٹر کی مسافر مثلاََ دو سو روپئے میں ہاں جی تو یہ ہو گیا دس کلومیٹر کی مسافت جانور کو کرایہ پر لے لیا پھر اب کیونکہ جانور ہے یا گاڑی ڈرائیور تھا ڈرائیور کے ساتھ تھا گاڑی والے نے بولا ٹھیک ہے میں دس کلومیٹر میٹر دو سو روپئے میں پہنچا دوں گا تو یہ ہو گیا سب میں لم یو علم لم یو تو پھر اس نے اس بندے کو اس کے سامان کو نہیں پہنچایا اس دو سو کلو یعنی دس کلومیٹر, اس نے آٹھ کلو میٹر کے فضلے پر اس کو اتار دیا اس کے سامان کو یا نو کلو کی مسافت پر اتار دیا تو اس سے میں کیا ہوگا یا کہ جانور پہ جو سامان لا کے لے گیا تھا اس نے پہنچانے کے وعدہ تھا نہیں پہنچایا میں نے آٹھ کلو میٹر پہ اتار دیا اس کے سامان کو وہ لا نہیں لے جانا تو پھر نق اصمن اجرت تو پھر کم کریں گے اس کی اجرت سے بے قدر نق سے اس نے کم کیا ہے مین راستے میں سے اب انہیں ایک کلو میٹر دس کلو چلنا تھا نو کلو پہ جو ہے وہ روپیہ آگے نہیں پہنچائے تو ایک کلو میٹر کی جو ہے اس کی پوری کرایے کو ہاں جی دس کلو پہ تقسیم کریں گے اور ایک کلو میٹر کی کرایہ اس کو کم دیں گے کیونکہ جتنا اس نے راستے میں سے کم لے کم جو ہے کم کیا ہے اتنا اس کے پیسے میں سے بھی کم کریں گے یہ قدر نقش جتنا اس نے نقص کم کیا منتر راستے میں سے جتنا راستہ پہنچانا تھا نہیں پہنچایا اس اسی حساب سے پیسے میں سے بھی کم کریں گے غل و کال آجائے تو کا حاضر دار ہے اگر کوئی کہے کسی سے میں تمہیں اجرت پر دے دوں گا کرائے پر دے دوں گا میرے یہ گھر حاضر یہ گھر کل شارن اس طرح ہر مہینے میں بھی قضا ہر مہینے میں آپ کو اتنا مثلاً ایک ہزار روپئے دینا ہوگا پانچ ہزار دینا ہوگا اس طرح جو ہے کل ہر مہینہ اتنے میں پیسے میں دے دوں گا تو یہ اقصہ، یہ عرق صحیح ہوگا بشارن صرف ایک مہینے کے لیے بشارن واحد تو یہ عرق جو ہے صرف ایک مہینے کے لیے ہوگا تو ایک مہینے کے لیے اس کو یہ پیسہ ملے گا پھر وائنس اگر یہ بندہ پھر اس گھر میں رہے اکثر ایک مہینے سے زیادہ تو پھر اس مالک کو کتنا پیسہ ملے گا فلاں تو اس مالک کو ہوگا اجرت المی اس جیسے گھروں کو جتنا پیسہ ملتا ہے وہ ملے گا پہلے جو توے ہو گئے تو وہ اس کو نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا ہاں اس لیے جو ہے شروع ہی سے جو ہے ہر مہینے کا الگ سے لکھنا ہوگا بھائی ہر مہینے کا اس طرح کرایہ ہوگا بول کے غلام و کال اگر کوئی کسی درزی سے کہے ان خطہ اگر آپ نے اس کپڑے کو سلائے فارسیئن ایرانی لباس فلاں کا میں تو آپ کو ایک دیرہ ملے گا فین خطہ اور رومین اگرام اس کو رومی سے لائف حالانکہ درہمانے آپ کو دو درہم ملے گا سا یہ عرب بھی صحیح ہے باقی اور باقیہ جو ہے ٹیم اس میں کم نظر آ رہا ہے ان کل کے کلاس میں پڑھائیں گے